اے آمان والف تم جب آپس میں مشورت کرو تو گنا اور حد سے بڑینی اور رسول کی نافرمان کی مشورت نہ کرو اور ان کا اور پرہیزگاری کی مشورت کرو اور اللہ سے دو جس کی طرف اٹھائے جاؤ گے